شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز اور میرے محترم بات کافروں کے چلی آ رہی تھی کہ کافر تقسیب کرتے ہیں تو کافروں کا بڑا باپ کون ہے او شیطان کیا اب تم کہو گے کافروں کا بڑا باپ بہت لیکن اس کا بڑا باپ کون ہے جی سب کا بڑا باپ تو وہی شیطان ہے نا تو کافروں کی تقزیب کی بات چلی آ رہی تھی اب کافر اول کی تقزیب کس کی جی کافر اول کون ہے شیتان لکھ لو کافر اول کی تقزیب کا بیان وہی بدماش تھا اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو سیدھا کرو آدم کو وہ سارے سیدھے میں گر پڑے مگر ابلی سے کہنے لگا چو کیا سیدھا کروں میں واسطے اس کے کہ پیدا کیا تھی اس کو مٹی سے کہ تین سے پہلے من مقدر ہے من تین اس کے بعد عبارت معذوف ہے کہ وہ مردود ہو گیا جب سیدا نے کیا تو کیا ہو گیا مردود بئی ما راد درگاہ سمجھے جب مردود ہوا تو کہنے لگا کہ اے اللہ مجھے تو نے مردود کیا ہے اور آدم کو کیا دیا اعزاز دیا یہ کیوں اعزاز دیا آخر اس کی کیا وجہ ہے حالانکہ میں نورانی وہ ظلمانی اب اس کو اعزاز ملا میں مردود ہوا اس کی وجہ سے تو میں تو اس کی جو اولاد ہے نا اس کی جڑ نکالوں گا کیا نکالوں گا دشمنی نہیں کروں گا ہمیشہ درد تو ہمارا دشمن ہے بےمان یا نہیں دیکھو جی کال آ رہے تگا یہ مردود ہونے کے بعد کہا شیطان نے خبر دو مجھ کو اے اللہ خاض اللہ جی اس شخص کے بارے میں کرم تلیہ جس کو تون نے میرے اوپر کیا دی عزت دی آگے بارت معذوف ہے کرمتا ہوں علیہ اس کو میرے اوپر عزت کیوں دینے البتہ اگر موخر کیا تو نے میرے کو کیا تک تو البتہ بے کنی کروں گا اس کی اولاد کی سب کو تباہ کروں گا مگر تھوڑے بچیں گے اللہ نے جا, جا پر وہ شاہ جو تابع ہوگا تیرے ان سے جہن ان کا بدلا ہے بدلا پورا میں بھی نہیں چھوڑوں گا واسطہ اور بہکا جس کو تو بہکا سکتا ہے ان سے اپنے آوازیں کے ساتھ ٹی وی میوی کے ڈرامے نے شیتانوازیں ہیں یا نہیں یہ مضامیر ڈھول باجے گاجے یہ سب کیا ہیں شیتانوازیں بہکا جس کو بہکا سکتا ہے ان سے اپنے آوازیں کے ساتھ اور چڑھ ہی کر ان کے اوپر اپنے سواروں کے ساتھ پیادوں کے ساتھ جو آدمی کسی کا مقابلہ کرتا ہے تو ہر قسم کی فوج لاتا ہے نہیں پیدل بھی اور سواروں بشار کمبر اور شریک ہو جا ان کا مالوں کے اندر اولاد کے اندر بھی مال اولاد میں شیطان کیسے شریک ہوتا ہے اے غیر اللہ کی نظر و نیاز دو یہ کیا ہوئے او غیر اللہ کی نظر و نیاز مال سے شیطان کی کیا ہے شرکت ہے اور پہلے تو اپنی اولاد کو بھی بتوں کے نام ذبے کرتے تھے یہ بھی کہا ہے کہ آج کل شیطان کی شرکت کیا ہے جی شریک و ان کا مالوں مال کو ناجائز خرچ کرنا گناہ کے کاموں میں یہ کس کی شرکت ہوئی مال کو ناجائز خرچ کرو شیطان کی شرکت ہے نا اولاد کو غلط استعمال کرو انگریز بنا دو اولاد کو تو شیطان کو اولاد میں شریع گیا نہیں شیطان کے ہاتھ میں اولاد دے دی واحد جھوٹے وعدے دے ان کو اور نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان مگر دھوکے کا فرمایا عوام تیرے پیچھے لگیں گے لیکن ان آزادی میرے خاص مندے نہ ہوگا واسطے تیرے ان پہ کوئی تسلط اور کافی ہے اللہ کار صاحب رب و کو ملازی دلیل لکڑی نمبر پانچ ربو رب تمہارا وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو دریاؤں کے اندر تاکہ تلاش کرو روزی فاضل کا منع روزی بے شک وہ ہے ساتھ تمہارے مہربان ویدا مسکم اور جب پہنچتی ہے تم کو تکلیف دریاؤں کے اندر تو ذلح من تھا غائب ہو جاتے ہیں بھول جاتے ہیں دونوں مان بھول جاتے دل ہیں دل وہ ماں جن کو پکارتے ہو اللہ یا. مگر کس کو پکارتے ہو خاص اللہ کو جب نجات دیتا ہے تم کو تر خشکی کے اراض کرتے ہو تم اور واقعی انسان بڑا ناشاکر ہے یہ پڑی ہوئی چیزیں ہیں آف آمن تم تخویف کیا پس بے غم ہو گئے ہو تم یہ کہ دھسا دے تم کو بی جانے خشکی کے اب تو دریا سے اللہ نے نکالا تم نے کیا کہا خدا نے نہیں نکالا ہمارے پیروں نے نکالا اللہ چاہے تو تمہیں خشکی کے اندر دھنسا جیسے زمین کے اندر او یور یا بھیجے تمہارے اوپر ہاؤس با پتھروں کی آندھی کیا ہے پتھروں کی آندھی ہے تباہ کر دے پھر نہ پو واسطے اپنے کوئی کار ساتھ یا تم بےغم ہو گئے ہو یہ کہ لوٹائے تم کو اس دریا کے اندر دوسری دفعہ پھر بھیجے تمہارے اوپر طوفان کا کا منع طوفان ہوا کا پس غرق کر دے تم کو بس سبب اس کے کوئی کفر گیا تم نے یعنی بچاتا خدا ہے دریاؤں سے کہتے ہو کوئی پیر بچاتے ہیں سُمَّا لَا تَعْجِدُو جی کہ نہ پاؤ واسطے اپنے ساتھ اس غرق کے طبیعاً علینا باز پرس کرنے والا ہم سے طبیعاً کا منع کا لکھنا ہے یہ علیکم جو ہے علعنا جو ہے طبیعہ کے متعلق ہے بعض پرس کرنے والا ہم سے کوئی خدا سے بعض پرس کر سکتا ہے کہ اللہ ان کو غرق کیوں دیا پھر نہ پاؤ تم واسطے اپنے علیہ کا معنی بعد میں کرنا ہے بہی ساتھ اس غرق کے بعض پرس کرنے والا ہم سے والا کا کرمنا تذکیر انعامات یقینی بات ہے کہ ہم نے ازادی بنی آدم کو اور سوار کیا اور ان کو خشکی کے اندر اور تری کے اندر یا جنگلوں کے اندر دریاؤں کے اندر دونوں معنی ہیں اور رس دیا ہم نے ان کو پاک سے اور فضیلت دی ہم انسانوں کو اللہ کثیر ممن خلقنا اپنی مخلوق میں سے بہت سی مخلوق پہ اپنی مخلوق میں سے بہت سی بہت, سی بہت اس لیے کہا کہ اصل اختلاف ہے اس بارے میں کہ انسان کا مقام زیادہ ہے یا فرشتوں کا مقام زیادہ ہے سمجھے تو بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ انسان کا مقام زیادہ ہے فرشتوں سے لیکن حقیقت یہ نہیں ہے سمجھے جو مقرب فرشتے ہیں نا مثال طور جبریل میکائل اسرافیل اسرائیل ان کے اوپر نبیوں کو تو فضیلت ہے ابیال اسلام ان مقرر فرشتوں سے بھی افضل ہیں لیکن یہ مقرب فرشتے باقی مومنین سے کیا ہیں افضل ہیں تو اس لیے کثیرن فرمایا کیا فرمایا آ کہ انسان کو کثیر مخلوق پہ فضیلت حاصل ہے ساری مخلوق پہ فضیلت حاصل نہیں ہے یوم نادو کلّہ امام احوال ماشر کیا کے دن اللہ تعالیٰ تمام گراہوں کو پکاریں گے اب امام کے دو معنی ہیں ایک تو ہے کہ نام اعمال کے ساتھ پکاریں گے نام اعمال ہاتھ میں ہوگا دوسرا یہ ہے کہ اپنے لیڈر کے ساتھ پکاریں گے کس کے ساتھ آہ. مسلم لیگ کو پکاریں گے اپنے لیڈر کے ساتھ پیپلز پارٹی کو پکاریں گے اپنے لیڈر کے ساتھ ہمارے علماء دیوبند کو پکاریں گے شیخ الہند کے ساتھ کیا کہ شیخ الہند کی جماعت آ جائے مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ وسلم. یوم احوال ماشاء جس دن پکاریں گے ہم تمام گراہوں کو ان کے امام کے ساتھ ایک مانا دوسرا مانا کیا نام اعمال کے ساتھ پس جو شک دیا جائے گا نام اعمال دائیں ہاتھ میں پس یہی لوگ پڑھیں گے اپنے نام اعمال کو نہ ظلم کیے جائیں گے تاکہ برابر فتیل کا منع پہلے پڑھ چکے ہوئے نہیں او کھجور کے اندر جو داغا ہوتا ہے من کا نفی حاضی آما یہ تو ان کا انجام تھا نا جن کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملا اب دوسروں کا انجام ہے کافروں کا فرما جو شخص ہوتا ہے اسی دنیا میں اندھا حق سے آمان الحق حق کو نہیں دیکھتا حق سے اندھا ہے ویسے تو بینا ہے حق سے اندھا ہے وہ آخرات کے اندر کیا ہوگا حقیقتا اندھا ہوگا اور طریق نجات سے بھی اندھا ہوگا وہ اضل اور زیادہ گمراہ ہوگا بیتبار راستے سے. دنیا کے بیتوار وہاں زیادہ گمراہ ہوگا تو کیوں اسرے کہ دنیا کے اندر تو توبہ کر سکتا ہے نا وہاں توبہ کی ہوئی اجازت وہ ہوگی اجازت اسرے فرما اضل و زیادہ گمراہ ہوگا وہاں کہ توبہ کی اجازت بھی نہیں ہوگی وین کا دو شکوہ اے میرے محبوب یہ کافر لوگ تجھ کو کہتے ہیں کہ اے تب قرآن غیر حاضر و بددل ہو یا بالکل قرآن دوسرا لے آ یا کم از کم اس کا کر دیں www.shahid.islam.com ww ww. یہ تجھے قرآن دا. سے ہٹانا چاہتے ہیں یا نہیں کوشش ان کی یہی ہے قرآن سے ہٹائیں لیکن آپ نے نہیں ہٹنا خیال کرنا شکوا اور تحقیق قریب تھے کافر کہ البتہ ہٹا دیں تجھ کو اس کتاب سے کہ وہی کی ہم نے طرف تیرے تاکہ بہتان باتیں ہمارے اوپر غیر اس کا ویزل لت خزو خلیلہ اور اس وقت بنا لیتے تو اس کو دوست یعنی اگر تو قرآن میں کیا کرتا ترمیم کرتا یا دوسرا قرآن لاتا تو دوست بنا لیتے لیکن یہ ترمیم جائز ہے آگے لولا جو ہے بفرض محال کے لیے ہے اے میرے محبوب تجھ سے یہ کام تھا محال اگر بال فرق قرآن میں تو ترمیم کرتا تو میرے عذاب سے تو بھی بچ نہ سکتا یہ محبت پیار کے ارفاغ ہے ورنہ حضور سے تو محال ہے نا ترمیم بلاولا ان کا اور اگر نہ سنبھالتے ہم تجھ کو ہم نے تجھے معصوم بنایا ہے تیری حفاظت کی اگر نہ سنبھالتے ہم تجھ کو تو البتہ تحقیق تھا کہ میل میلان کر جائے میل ہو جائے ان کی طرف تھوڑا سا یا ہم نے سنبھالا اسی لیے میلان ہوا ہی نہیں اور اگر میلان ہوتا تو اس وقت چکھاتے ہم کو, تجھ کو دونا عذاب کا دونا مزہ دگنا زندگی کے اندر اور موت کے اندر پھر نہ پاتا تو واسطے اپنے ہمارے مقابلے کوئی مددگار یہ میں اذکر رہا ہوں یہ اللہ تعالی کا حکم جو ہے نا حضور کو سرزنش نہیں کیا یہ ارشاد اتاب نہیں یہ اظہار محبت ہے اے اے جیسے آدمی اپنے محبوب کو سمجھاتا ہے کہ ہے میرے محبوب تیری تھوڑی غلطی بھی میرے سامنے کا ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے مقررہ مارا زیادت حیران کی یہ محبت اظہار محبت ہے اس میں بین کاج السطفی زون کا یہ بھی تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اے میرے محبوب بے شک قریب تھے یہ کافر کہ تیرے قدم اکھاڑ دیں زمین مکہ سے انہوں نے مشورے کیے تھے یا نہیں کہ یا اس کو جلا وطن کر دیں یا قتل کریں یا پھلان کو عقید کر دیں پر میں یہ مشورے کر رہے ہیں لیکن یہ جان لیں اگر تجھ کو انہوں نے نکالا تو پھر یہ بھی مکے کے اندر نہیں رہ سکتے چنانچہ ایسے ہوا یا نہ ہوا اور ہجرت کر گئے دوسرے سال مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے جنہوں نے مشورے کیے تھے سارے کے سارے مقام بادر میں ختم ہوئے نہیں قتل ہوئے اور تاکہ قریب تھے کہ قدم اکھاڑ دیں تیرے زمین مکہ سے تاکہ نکالیں تجھ کو اس سے اور توج کو انہوں نے نکالا تو اس وقت نہیں ٹھہریں گے پیچھے تیرے مگر تھوڑی مدا چنانچہ ہوا بھی ایسے آگے فرمایا یہ ہمارا طریقہ چلایا ہے پہلے امبیا میں بھی کہ جن قوموں نے امبیا کو تنگ کیا وہ اللہ کے نبی اس بستی سے نکلے تو ان پہ تباہی آئی نہیں وہ حضرت روت علیہ السلام کو اللہ نے نکالا نہیں تو ان پہ کیا گئی تبھی آ گئی اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نکلے پھر آن گھر ہوا یہ ہمارا طریقہ ہے ان امبیا کے اندر جن کو بھیجا تو اس سے پہل ہے اور نہ پائے گا تو سنتنا ہمارے طریقے کے لیے کوئی تبدیلی آ کے مصلا اے محبوب جب ہم نے تجھے سنبھالا تجھ کو معصوم بنایا تیری حفاظت کی ورنہ کافروں کے منصوبے بڑے سخت ہے تو تو میرا شکر ادا کر یا نہیں میرا شکر ادا کر آ کے مصلاۃ علیہ دلو کی شام فرائض خاتم الانبیاء قائم رکھ نماز کو بعد ڈھلنے سورج کے رات کی تاریخ کی تا. سورج ڈھلنے کے بعد کون سی نماز ہوگی جی ظہر رات کی تاریخ کی طرح تا. مغرب اور عشاء تاریخ چار آگی نماز ہیں. باقی کا بجلی فجر یہ جی؟ ہے فرائض خاتم الانبیاء قائم کر نمازوں کو بعد ڈھلنے سورج کے رات کی تاریخی تاک وہ قرآن اور نماز فاجر کی پانچ نمازیں آ گئی نماز فج کو قرآن کیوں کہا گیا ہے اس لیے کہ اس میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے نہیں اس لیے بے شک نماز فجر کی ہے حاضر کی ہوئی فرشتے حاضر ہوتے ہیں اچھا یہ تو پانچ نمازیں ہوئیں آگے فرمایا تحج بھی پاڑو لیکن تحجد جو ہے ایک زائد چیز ہے فرائض سے کیا زائد نفل ہیں مین اور رات کے کچھ حصے سے پستا پر بہی منفی ہے اس کے اندر یہ ایک زائد چیز ہے تیرے لیے آگے بشارت ہے جی بشارت اخرویہ امید ہے کہ جگہ دے گا تجھ کو رب تیرا مقام محمود کے اندر مقام محمود جانتے ہو جہاں حضور شفاعت کبرا کریں گے کیا او آدم سے لے کے ایسا السلام تم سب نبی اور امتوں کی سفارش کریں گے کس کے لیے حساب و کتاب ہے نا علماء سے سنا ہے. وَا قُر رب تلقین دعا یہ تلقین دعا اس وقت ہوئی جب حضور کو ہجرت کا حکم ہوا کس کا جی ہجرت کا تو اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے محبوب اب آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو یہ دعا پڑھیں اور کہتو اے میرے رب داخل کرو مجھ کو بھی جگہ سچی کے وہ کون سی جگہ سچی آئے وہ بتاؤ کہاں ہجرت کر کے جا رہے تھے مدینہ لکھ لو نا بہت خلا کا نیچے مدینہ اور نکال تو مجھ کو جگہ سچی سے کہاں سے جا رہے تھے مکہ لکھو اور کر واسطے میرے اپنی طرف سے غلبہ صاحب نصرت کا اللہ مجھے غلبہ دے دے تو غلبہ ہوا یا نہیں آٹھویں سال مکہ پتا ہو گیا اور کہہ دیا حق اور نکل بھاگا باطل حق جب بات ہے باطل بھاگ جاتا ہے واقعی باطل ہے بھاگنے والا ونزل قرآن اب حق کا بیان ہے حق کہاں ملے گا آپ کو قرآن میں یا انگریزی میں قرآن فضائ قرآن نازل کرتے ہیں قرآن سے اس چیز کو کہ وہ شفا ہے جسمانی بھی روحانی بھی اور رحمت ہے مومنین کے لیے لیکن نہیں بڑھاتا ظالموں کے اندر مرکز کو خسارہ ظالم جو, جو سنیں گے قرآن انکار کریں گے ان کا خسارہ بڑھے گا ویضا ان امنا زجر اور جب انعام کرتا ہم انسان کے اوپر منہ مو موڑ لیتا ہے اور کروٹ پھیر لیتا ہے عیش جو آ گیا جی نعمت پیسہ آ گیا اور جب پہنچتا اس کو تکلیف تو ہوتا ہے نا امید سخت نا امید اتنا نا امید ہوتا ہے کہتا ہے کہ خدا نے میرے ساتھ کیا کیا خدا تو میرا رازق ہی نہیں کل آپ فرما دیجیے ہر ایک عمل کرنے والے اپنے طریقے پہ کل ان کے نیچے لکھو نیک اور بد ہر ایک نیک اور بد عمل کرتا ہے اپنے طریقے پہ پس رب تمہارا خوب جانتا ہے اس کو جو زیادہ ہدایت والا ہے بیت بار راستے کے اللہ کے علم میں ہے و یا سلم قانی روح یہ بھی شکوا ہے میرے عزیز ابھی میں بتاؤں گا صورت کہاو کے اندر کہ کفار نے یہود کے سکھلانے پہ تین سوال کیے تھے ایک اصاب کعب کے بارے میں ایک ظلم کرنے نوکے اس متعلق روح کے متعلق روح کی حقیقت بتاؤ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے متعلق آپ فرما دیجئے کلر روح ہو مر ربی اور روح جو ہے نا یہ میرے رب کے حکم سے ہے یعنی روح اعلی میں خلق کی چیز نہیں ہے روح اعلی میں خلق کی چیز نہیں ہے اعلی میں امر کی چیز ہے خلق کہتے ہیں بنانا خلق کس, کس کو کہتے ہیں یہ آپ کے جو پنکھے چل رہے ہیں یہ کاریگر نے بنائے ہیں یا نہیں تو یہ آلام خلق کی چیز ہے یہ بلب جو ہیں یہ کاریگر نے بنائے ہیں یہ اعلی میں خلقی چیز ہے لیکن اس کے اندر جب ایک کرنٹ آتا ہے بجلی کا اس کو کسی نے بنایا ہے کہتے ہو کاریگر نے بنائی ہے وہ وہ کیا ہے ایک کرنٹ چھوڑ دیا جاتا ہے کیا تو یہ چھوڑ دینا عالم امر ہے یا آلام خل کا ہے؟, ہے ایک بڑا کارخانہ ہے اس کی مشینیں کاریگر بناتے ہیں فٹ کرتے ہیں یہ خلق کی چیزیں بنائی گئی لیکن ان کے اندر جب کرنٹ چھوڑتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے ایک امر ہوتا ہے آگے سمے کرنٹ کو بنایا نہیں جاتا اسی طرح روح جو ہے کہ عالم میں امر کی چیز ہے ہمارا مادہ بنتا ہے سمجھے جی اور اس کے بعد کیا روح کے کرنٹ چھوڑ دی جاتی ہے یہ ایک حکم ہے اللہ تبارک و کی طرف سے اتنی بات تم سمجھے ہی جمالی طور پہ یا نہیں باقی تم فلسفے کی کتاب میں پڑھو گے وہاں لکھتے ہیں کہ فلسفی کہتے ہیں کہ روح ایک جوہر مجرد ہے اس کا کوئی مادہ نہیں ہوتا لیکن محدثین کہتے ہیں نہیں یہ جسم لطیف ہے یہ کیا ہے یہ ہے جسم لیکن جسم لطیف ہے سر سے لے کے پاؤں تک ہے سارا سارا ہے سر سے لے لیکن ہے بہت لطیف ہوا کی طرح لطیف ہے چنانچہ کچھ عرصہ پہل ہے ایک تجربہ کیا گیا ایک آدمی مر رہا تھا اور مشینے سامنے کھڑی کی گئیں کہ روح کو دیکھیں کیا چیز ہے روح اب روح نے جب پرواز کیا تو ان کے سامنے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے یہ انسان ہے نا اس نمونے کا وہ کیا تھا روح تعلق لطیف انداز میں تھا علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں ایک دفعہ ایک آدمی کی روح نکلی ہوئی تھی مشینوں کے ساتھ پتا تھا کہ اس کی روح نکلی ہوئی ہے سمجھے جی یہ خواب میں نکل نہیں جاتی تو روح کی ٹانگ کے اوپر سے سوئی سے حملہ کیا گیا ٹانگ پہ سوئی ماری گئی تو ٹانگ پہ سوئی ماری گئی تو جو سویا آدمی تھا اس کی ٹانگ سے خون نکلنے لگا علام شبیر عثمان نے ہے تو معلوم ہوا کہ محدثین کا قول صحیح ہے کہ روح کیا ہے جس میں لطیف ہے کہ لمبی لمبی چوڑی باتیں ہیں آپ کو اجمالی طور بتا دیا سوال کرتے ہیں آپ سے حقیقہ ذروع کے متعلق آپ فرما دیجئے روح جو ہے عمر ربی ہے یہ عالم خل کی چیز نہیں کہ اس کو بنایا گیا ہو بنائی جاتی ہے مادی چیز کیا یہ عمر ربی ہے کن پایا کن اللہ نے کہا, کہا روح کو ان حکم گیا تو ہو گیا یہ بھی مادی چیز نہیں وما اوتیتم اور نہیں دیئے گئے تم علم سے مگر تھوڑا زیادی بحث نہ کرو والا انشینا تسلی تسلی رسول صلی اللہ اے میرے محبوب یہ ہم نے جو آپ پہ وہی نازل کی ہے اور پھر وہی کو باقی رکھا ہے یہ ہمارا کرم ہے ہمارا کیا ہے اگر ہم چاہتے تو تیری وہی کا چھین لیتے تیرے دل سے ہی غائب کر دیتے یہ اللہ کا کرم ہے تسلی رسول البتہ اگر چاہتے ہم لا نظہ بننا البتہ چھین لیتے اس چیز کو کہ وہی کی ہم نے طرف تیرے پھر نہ پاتا تو واسطہ پنے اس کے لوٹانے کے لیے کوئی کار ساز کوئی حمایتی وکیل کا منع کوئی حمایتی ہمارے مقابلے اللہ رحمت میں رب لیکن اس کو باقی رکھنا تیرے رب کی رحمت ہے اس کو باقی رکھنے کیا ہے؟ تیرے رب کی رحمت ہے اس نے وہی کو باقی رکھا بے شک فضل اس کا ہے تیرے اوپر بڑا آگے ہے جی اعجاز قرآن کہ قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا یہ وہی بھی تو قرآن تھی نا اعجاز قرآن آپ فرما دیجیے البت اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور جن اوپر اس کے لائیں مسل اس قرآن کے نہیں لا سکتے مصل اس کے اگرچہ بعض ان کا واسطے بعض کے مددگار تو پہلے تو مصل کا چیلنج تھا اس کے بعد جی دس صورتوں کا پھر ایک کا پھر ایک جملے کا کئی دفعہ پڑا ہے صرفنا جامعیت قرآن اور البتا کہ ایک طرح طرح سے بیان کیا ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن کے اندر ہر قسم کا مضمون بن کل مسل ہر قسم کا مضمون آگے ابا کا لفظ جو ہے نا اس کے نیچے لکھو ما کا تم تب صحیح ہے وہ آدمی جو انکار کرتا ہے کسی چیز کا اس کو قبول کرتا ہے نہیں قبول کرتا تو لہذا ابا بن ما کا لکھو اس لیے بھی ایک نہوی قانون ہے کہ جو کلام ہونا اپنا مستثنا من ہو جہاں محظوب ہونا کلام غیر موجب ہوتی ہے جہاں مستناب میں ہو کلام کیا ہوتی ہے غیر موجب نفی ہوتی ہے اس کی تو ابا تو اس بات ہے لہذا کیا کرو گے ادھر ماں قابلہ کرو گے ماں قابلہ یہ استصناب مفرہ ہے اس لیے کلام نفی کے معنی میں ہوگی اباب آب نے ما قابلہ پس نہ قبول کیا اکثر لوگوں نے مگر کس کو قبول کیا نفرت کو قبول کیا اب مانا ٹھیک ہے نا اور اگر یوں مانا کرو بس انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر انکار کیا ٹھیک ہے www, www, غلط www, مانا ہے لہٰذا ما کابلا کے نہ قبول کیا اکثر لوگوں نے مگر کفر کو وقال شکوا اور حضور سے مطالبے کرنے لگے غلط مطالبے اور فرمائشی موزے یہی ہیں شکو اور کہنے لگے ہرگز گز نے ای مان لائے کہ واسطے تیرے کہ جاری کرے تو واسطے ہمارے مکے سے کوئی چشمہ یا ہو تیرا باغ کھجوروں کا انگوروں کا پجاری کر تو نہروں کو ان کے درمیان جاری کرنا جگہ ب جگہ یا یا یہ ہو یا گرا آسمان کو جیسا کہ گمان کیا تو نے ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک گمان کیا کہ کیا مطلب دوسری جگہ قرآن پہ ہے نا اور نسخے تو اللہ کے صفا میں نسما ہم چاہیں تو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے گرا کے تباہ کر دیں یہ گمان ہے جیسے تو کہتا ہے نا تو آسمان کے ٹکڑے کے ہمیں مار دے ادام ناد کا اوتا بلہ یا لے آ اللہ کو آمنے سامنے اللہ ہمیں نظرے فرشتے بھی نظریں کبیل آمنے سامنے یہو ہو تیرا گھر سونے کا یا چڑھ جائے تو کس کے اندر ہمارے سامنے چڑھتا جا اور ہر کے نہیں مانے گے تیرے چڑھنے کو یہاں تک کہ اتارے تو ہمارے اوپر کتاب کتابی ساتھ لیا کہ پڑھیں ہم اس کو یہ سارے بےحودہ ہیں مطالبات یا نہیں کل جواب شکوا آپ فرما دیجئے پاک ہے رام میرا نہیں میں مگر بشر رسول یہ کام کس کے ہیں خدا کے یا رسول کے ہیں جو مطالب میں تو بشر رسول ہوں اب آگے سوال پیدا ہوتا ہے کہ بشار تو نبی نہیں بن سکتا تو اس کا جواب دیا گیا کہ بھائی دیکھو نا تم زمین میں رہنے والے انسان ہو یا فرشتے ہو جب تم انسان ہو تو رسول کو تم سے مناسبت ہونی چاہیے نہیں رسول کو مرسل ال سے مناسبت ہونی چاہیے اب وہی چیز ہے اور نہیں روکا لوگوں کو اس سے کہ ایمان لائیں جب کہ آ گیا ان کے پاس ہدایت مگر یہ کہ کہتے ہیں کہ اب بھیجا اللہ نے بشار کو رسول بنا کے یہ شکوہ ان کا کل جواب شکوا آپ فرما دیجئے اگر ہوتے زمین کے اندر فرشتے وہ بھی چلتے پھرتے تمہاری طرح مطمئن اطمینان کرنے والے ہوتے تو اتارے ہم ان کے پاسمان آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کے لیکن تم کون ہو انسان تو رسول بھی کیا ہے انسان ہے کلکفا بلّہ یہی جواب شکوا ہے آ فرما دیجیے کافی اللہ گوا میرے تمہارے درمیان ان حکانہ وہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ خبردار دیکھنے والا میاں اللہ جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پاتا ہے اور جس کو گمراہ کریں ہرگز نہیں پائے گا ان کے لیے کوئی کار صاف سوائے اس کے اور اٹھائیں گے ہم ان کو منکرین کو قیامت کے دن اپنے منہوں کے بال اندھے ہوں گے گونگے ہوں گے بہرے ہوں گے ٹھکانا ان کا کیا ہوگا جہنم یہ سب جواب شکوا بھی ہے اور ان کا انجام بھی ہے ان کا جاننم ہوگا. ہر کے بجھنے لگے گی زیادہ کر دیں گے اس کے بھڑکانے کو ذالک کا جزا سباب ہرمان سباب ہرمان کا یا سباب عذاب دونوں کہہ سکتے ہو یہ سزا ان کی اس سبب سے ہوگی کو فر کیا انہوں نے ہماری ایتوں کے ساتھ اور کہنے لگے شکوا کیا جب ہو جائیں گے ہڈی چورا چورا کیا ہم اٹھائے جائیں گے پیدا جدید جواب شکوا لکھو ان کو کہو جس نے تم کو پہلے پیدا کیا نا وہی دوبارہ پیدا کرے گا یہ جواب شکوا کیا نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ جس نے بنا آسمان کو زمین کو قادر ہے وہ ہے پارس کے کہ پیدا کرے دوبارہ ان جیسے باقی تم کہو کہ جو مردے مر گئے ہیں ان کو اٹھاؤ اب اٹھاؤ تو اس کا جواب کیا ہے کہ ان کو اٹھنے کا میاد ہے یہ پہلے اٹھیں گے حضور نے کہا پھر میں اب اٹھیں گے کیا میں اٹھیں گے وجال الحمد اور کی ان کے لیے ایک میاد نہیں کوئی شک بیچ اس کے فا بالمون اللہ کو پورا یہاں ابا کا من کیا کرو بتاؤ جی ہاں نہ قبول کیا ظالم نے مگر کس کو کوفر کو کیونکہ اب با کا من کرو نا کرونا انکار کیا مگر انکار کو کیسے مانا غلط بنتا ہے کلو نمبر لکڑی فرمایا दे دیکھو اللہ نے خزانہ اپنے پاس رکھا ہے نبوت کا خزانہ کس کے پاس ہے اللہ جس کو چاہے نبی بنائے اگر تمہارے ہاتھ میں نبوت کا خزانہ ہوتا نا تو تم کسی کو نبی نہ بناتے یا رس کا خزانہ ہوتا آپ فرما دیے گھر تم مالک ہوتے خزائن رحمت ربی میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے نبوت بھی آ گئی اس وقت کا البتہ روک رکھتے تم خشیت الانفاق خرچ ہونے کے ڈر سے کہ کہیں یہ خزانہ خرچ نہ ہو جائے اور ہے ہاں انسان واقعی تنگ دل والد آتا ہے نا تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے ماں بو آپ غمگین نہ ہوں جیسے آپ کو معذہ دیے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی نو موجاد دیے تھے لیکن انہوں نے مانا انہوں نے نہیں مانا اب آپ کی بات میں نہیں مانتے تو کوئی نہیں یقینی بات ہے کہ دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام نو موجاد پس سوال کر بنی اسرائیل سے جب آیا ان کے پاس پس کہا اس کو فراؤن اناد فراؤن فراؤن نے کہا بے شک میں گمان کرتا ہوں تجھ کو اے موسا جادو کیا ہوا نو موجاد کیسے ہیں جی ایک تو آسا سام بن جاتا تھا دوسرا ید بیضاتا یہ دو تیسرا کیا ہے اچھا والکت اخذنا آل فیرون بسینین و نقص منت سامرات کہات اور نقص منت کتنے آگئے ہیں چار اور دیکھو ارسلنا لحم الطوفان والجرادہ والکملہ والزفادیہ والدمہ پانچ یہ آگئے ہیں یہ نو یہ فقال لہ فرون اناد فرعون کا فرعون میں گمان کرتا ہوں تجھ کا ہے جادو کیا ہوا جواب موسا موسا علیہ السلام نے کہا مجھے تو مسحور کہتا ہے حالانکہ تو مسبور ہے کیا مسبور منع حالات کیا ہوا فرمایا موسا نے تو جانتا ہے نہیں اتارا ان موجاد کو مگر رب السماوات والا یہ ذرائع ہیں بصیرت کے اور میں گمان کرتا ہوں تو کیا ہے قرآن کیا ہوا پس ارادہ کیا فرعون نے یہ کہ قدم اکھاڑے ان کے زمین سے زمین مصر سے فرعون چاہتا تھا کہ ان کو ملک بدر کر دوں ان کی پٹائی کروں قتل کروں ملک بدر کر دوں لیکن اللہ نے خود حکم فرمایا کہ تم ہجرات کرو تم جاؤ گے تو میں اس کو کیا کروں گا غرق کروں گا ارادہ کیا یہ کہ قدم پھیر دین کے زمین میں ہم نے اس کو غلط کیا اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے سب اور کہا ہم نے بعد اس کے بنی اسرائیل کو اس کو نال اب زمین مصر کے اندر تم بسو و جب آ جائے گا وعدہ آخرت کا لائیں گے ہم تم کو سمیٹ کر سب کو وہ بال حق کے انضل ناح جیسے موسا علیہ السلام پہ کتاب طورا اور موجات اترے اسی طرح آپ کے اوپر بھی کیا اترا قرآن اترا صداقت قرآن لکھو صداقت قرآن اور مختزیات ہدایت قرآن سچی کتاب ہے اور ہدایت کے مختصی ہیں کیا کہ ساتھ حق کے اتارا ہم نے اس کو نمبر ایک قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا اور جیسے اتارا حضور پہ ویسے پہنچا یا درمیان میں کوئی غلطی ہوئی وبل حق کے نزل ساتھ حق کے اترا یہ نمبر دو کا فرائض رسول اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو مگر مبشر و نظیر بنا کے وہ قرآن فرق نہ ہو مختصی نمبر تین مختصی ہدایت بھائی ایک یہ ہے کہ میں سارا دن کے اندر تمہیں ہدایات کر دوں ہزار ہدایت کروں ایک دن کے اندر اس پہ عمل کرنا آسان ہے یا روزانہ ایک ہدایت کروں بتائیے یہ یا یاد بھی رہے گی عمل بھی آسان یہی فرمایا کہ قرآن کو ہم نے یک بار نہیں اتارا کیا اتارا آہستہ آہستہ تاکہ تمہارے عمل پہ آسانی ہو یہ ایسا قرآن ہے کہ جدا جدا کیا ہم نے اس کو کس کے اندر صورتوں میں ایتوں میں تاکہ پڑھے تو اس کو اوپر لوگوں کے ٹھر ٹھر کر ونزلنا وتنزیلا اور ہم نے آہستہ آہستہ اتارا قل امنو به زجرائے اپ فرما دی جی ایمان لاؤ ساتھ اس کی یا نہیں لاؤ لیکن ان الذین دلیل نقل نمبر 3 تو میں لاؤ چاہے نہ لاؤ لیکن منصفین آئل کتاب عبداللہ بن سلام جیسے جوان ایمان لاتے ہیں بے شک وہ دیئے گئے علم کو اس سے پہلے جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر اللہ کی ہے تو یقران سجادہ گر پڑتے ہیں اوپر ٹھوڑیوں کے سجدہ کرنے والے تاثر بدنی ہے تاثر بدنی نمبر اے جب گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں پہ سجدا کر بدن میں اثر ہوتا ہے وہ یقول تاثر لسانی نمبر دو اور کہتے ہیں پاک ہے رب ہمارا اننا۔ بے شک ہے وعدہ رب ہمارے کا کیا ہوا ہو کر رہے گا جو اللہ نے وعدے دیے ہمیں کامیابی فرتا کے یہ تاثر کون سا جی زبان پہ سر ہوا آگے یہ رون جو ہے پہلے کا یاد ہے کیونکہ پہلے رونے کی بات نہیں تھی اب رونے کی بات ہے یاد ہے اول برائے زیادتی اور گر پڑتے ہیں پر چھوڑیوں کے اس حال میں کہ روتے ہیں عزیز و اور ان کی آرزی کو بڑھات بڑھاتا ہے قرآن پاک علید اللہ عبدالرحمان یہ بیان توحید بھی ہے اور فرائے خاتم الانبیاء بیان توحید فراض خاتم الانبیاء مشرقین نے کہا تھا کہ اے محمد جیسے ہمارے بہت سے خدا ہیں لات تیرے بھی تو دو خدا ہیں تیرے کتنے خدا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بھی تیرا خدا ہے رحمان بھی کہا ہے تیرا خدا ہے تیرے بھی نہ دو خدا ہیں تو اس کا جواب دیا گیا <laughs> کہ یہ بکواس کیا کرتے ہو سمجھے اس میں تعدد اسما ہے یا تعدد مصما ہے تعدد اسما ہے نام اگر زیاد ہو جائیں اے القابی نام صفاتی نام تو تعد اسما ہوتا ہے اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ مصمہ بھی متعدد ہو گیا مصمہ ایک ہوتا ہے جیسے میں کہوں کہ زائد جو ہے نا وہ عالم بھی آئے حافظ بھی آئے قاری بھی آئے شاعر بھی آئے کاتب بھی آئے آپ دیکھو نام بڑھ رہے ہیں مصمہ کیا ہے تو ذات باری تالا ایک ہے اس کے اسما بہت ہیں تم تو صرف رحمان کہتے ہو اللہ کے مشہور نام کتنی ہیں ننانوے اور بھی ہیں ایسے بڑھ کے ہیں دیکھو جی بیان توحید ہے اور فرائض خاتم الانبیاء بیاہ فریز البڑے لکھو آپ فرما دیجئے پکارو اللہ کو یا رحمان کو پکارو ائمات جس نام سے ہی پکارو فاہ وا حسن ائم کے بعد جزا معذوف ہے فاہ وا جس نام سے ہی پکارو فاہوا حسن کیوں فلاسما الحسن اس لیے کہ اللہ کے نام اچھے ہیں بہت بلا تجہرب صلاحتِ کار فریدہ نمبر دو کلید اللہ فریدہ نمبر ایک تا یہ فریدہ نمبر دو ہے بھائی زہری نماز ہو نا زہری نماز کے اندر نہ تو چیخ کے پڑھو کیا زور سے چیخ ہو کہ لوگوں کے کان بھی کھا جاؤ ایسے نہ ہو سمجھے اور نہ بالکل مین مین کرو کہ ایستا ایسا پڑھو درمیانی بات ہو کیا ہو نماز جہری کے اندر ولا تجرب صلاط نمبر دو اور نہ بہت پکار کے پڑھ اپنی نماز جہری کو ولا تو بہا اور نہ چپکا کا بت اور تلاش کر درمیان اس کے راستہ متوسط طریقہ یہ فریضہ نمبر کتنی تھا واقع الحمد للہ فریدہ نمبر تین اللہ کی حمد بیان کر کا شکر ہے اللہ کا جس نے نہ بنایا اولاد کو اس کے نیچے لی کو نفی صغیر اولاد چھوٹی نہیں ہوتی باپ سے نفی صغیر اور نہیں اس کا کوئی شریک سلطنت کے اندر یہ نفی کس کیا ہے مساوی کی اور نہیں واسطے اس کے مددگار باجہ کمزوری کے یہ نفی کس کیا ہے کبیر کی مددگار عام طور پہ بڑا ہوتا ہے اور نہیں واسطے اس کے مددگار بہجہ کمزوری کے کہ خدا کمزور ہو وقبر ہو تکبیرا اور اس کی خوب بڑائیاں بیان کار تو اس صورت کا ابتدا کس سے ہوا جی تصبیر سے سبحان اللہ سرا بے آپ اور انتہا کس پہ ہو رہا ہے تکبیر پہ تصویر بھی آ گئی تقبیر بھی آ گئی باقی کیا بچی تحمید تو آ الحمدللہ اللہ للہ تاہمید ہے مناسبت آگی گئی ہے نا تصویر تکبیر اور تحمید الحمدللہ للہ شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام -e مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلحی مواعث و کلی صحیح ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق